اللهم صل على الصلاه والسلام على من لا نبي اعلى ولا رسول بعده ولا امه بعد امتي ولا شريعه بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه الظین قلاص العرب الربا الخلاء اطباد البیا وحم قلفا ابالداء مفاطی اعوذ الحر من اب الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعد الله لهم مغفرۃ واجرا عظیما صدق الله العلی العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيُّ الْهُدَى الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دُمْتَ صَلَّى اللَّهُ مَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللہ مبارک على محمد وعلا آل محمد ولا ابراہیم محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں سورہ احزاب کی آیت نمبر پینتیس کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومن مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دس شرائط بیان کی ہیں جن میں سے چھ پر بات ہو چکی ہے آج کی گزارشات میں انشاءاللہ شرت نمبر سات اور آٹھ پر بات ہو ولمتی نول متصدات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وسا امی اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں یہ دو شرائط ہیں جن کا اس آیت مبارکہ کی ترتیب کے حوالے سے ساتواں اور آٹھواں نمبر بنتا ہے صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو عمومی طور پر ہمارا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ صدقہ کرنا اور صدقے کے ذریعے خیر اور بھلائی حاصل کرتے رہنا یہ صرف مالدار لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے صاحب سربت بنایا جن کو اللہ رب العزت نے صاحب مال بنایا ہو تو وہی لوگ صدقہ کر سکتے ہیں باقی غریب اور نادار قسم کے لوگ شاید اس زمرے میں نہ آتے ہوں مگر یہ ہمارا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ہر نیک عمل کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور کسی مومن مسلمان کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح اس حال میں کرے کہ اپنے جوڑوں کا صدقہ کیا کرے تو انسان کے بدن میں تقریباً تین سو ساٹھ جوڑ ہیں صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول اس کا صدقہ ہم کس طرح دیں گے چاشت کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھ لیا کرو تو ان دو سو تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا چنانچہ صدقہ کرنا صرف یہ نہیں کہ مال کا صدقہ کرنا بلکہ نیک آمال کرتے رہنا یہ بھی صدقہ ہے آپ نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ تو اللہ کا ذکر ہو گیا اور یہ صدقہ بھی ادا ہو گیا آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا اور صدقہ بھی ہو گیا دیکھیں ہب تعلیٰ نے فرمایا لن تنا البرحت تن الفکو علم تو کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز ہمارے راہ میں خیرات نہ کر دو صدقہ نہ کر دو تو بات یہ ہے کہ دنیا کی مال و متا سے محبت ہٹا کر اس کو اللہ کے راستے میں لگانا یہ صدقہ کرنا ہے اور اس صدقہ کرنے پر اللہ رب العزت انسان کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں چنانچہ آپ ایسے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھیں گے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے والے جو مالدار ہوتے ہیں ان کا پیسہ کبھی نہیں ڈوبتا ان کو اللہ پاک ترقی عطا کرتے جاتے چنانچہ آپ ایک بھی مدرسے اور مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے کو دیوالیا نہیں کہہ سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی دیوالیا ہو گیا بہت صدقات اور خیرات کیا کرتا تھا مگر اس کے مقابلے میں عام مالدار جو ہوتے ہیں دنیا کے جو صرف کاروباری ہوتے ہیں ان کے کاروبار زوال کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو صدقہ کرنا ایک طرح سے انسان کے مال کی ضمانت ہوتی جو آدمی صدقہ کرتا ہے سمجھے اس کا مال انشورڈ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں اس نے انشورنس کرا لی اپنے مال کی یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے لیے تو حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اور عشر ادا کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مال اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے یعنی انشول ہو جاتا ہے لہذا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں یہ مغفرت کی شرائط میں سے ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک ضرور بضرور مغفرت عطا فرمائیں گی دیکھیے انفاق کا جو لفظ ہے نا یہ عربی میں نفقا سے نکلا ہے اور نفقا کہتے ہیں سرنگ کو ٹنل اور ٹنل کا پوری دنیا میں اصول یہ ہے کہ اس میں جب ایک طرف سے ٹریفک داخل ہوتی ہے تو دوسری طرف کی ٹریفک انتظار کرتی ہے کہ جب یہ ٹریفک نکل جائے ٹنل فری ہو جائے تو پھر یہاں سے ٹریفک جائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ جو تمہیں دیا جب تم اس کو گزارو گے تو پھر اللہ پاک مزید عطا کرتے چلے جائیں گے لہذا انسان کو صدقات اور خیرات انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ چونکہ مقصرت کی شرط ہے تو دل کھول کر اس کو جہاں تک انسان کی اپنی بساط ہو وہاں تک کوشش کرے اور جیسا عرض کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو ہر نیک عمل کرنا خالص اللہ کی رضا کے لیے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا کوئی کانٹا کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی اس کو راستے سے ہٹا دیا یہ بھی صدقہ لہذا صدقے کے معاملے میں انسان کو کوشش میں لگے رہنا چاہیے حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ راستہ چل رہا تھا تو مجھ سے آگے آگے آدمی راستے کی رکاوٹیں ہٹاتا جاتا اور اپنے منہ میں کچھ بولتا جاتا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بات کو سمجھ سکوں لیکن دور سے بات سمجھ نہ آئی جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی راستے سے پتھر ہٹاتا ہے کہتا ہے یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دینا کانٹا ہٹاتا ہے یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو دینا کبھی پتھر ہٹاتا یہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو دینا سفیان سونی رحم اللہ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ میں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا میرے ذہن میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ اپنے والدین کے لیے ایسے بھی صدقہ کیا جا سکتا اور اس اللہ کے بندے کو دیکھو اللہ نے اس کو کیا فہم عطا کی ہے کہ بھلائی کے کام کرتا جا رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے اس کو صدقہ بناتا جا رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو صدقہ کرتے رہنا مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی ایک نشانی بھی ہے اور مغفرت کی شرائط میں سے ہے تو اس معاملے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ جتنا ہمارے بس میں ہو اس قدر ہم صدقات کرتے رہیں اس کے بعد آئے مبارکہ میں العیٰ نے فرمایا غصہ امین روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں روزہ روزے کے کئی فوائد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ اگر تمہیں اللہ نے طاقت بھی ہو تو تم نکاح کر لو اور اگر نکاح کی طاقت تمہارے اندر یعنی تمہارے پاس پیسوں کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تم روزے کثرت سے رکھا کرو کیوں اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ اس کے کئی فوائد روزہ انسان کو ایک تو انسان کو نعمتوں کی قدر مل جاتی یعنی یوں جو ہے ہم وضو کر رہے ہوں ہم پانی پی رہے ہوں ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی تو ٹوٹی کھول کے ہم چھوڑ دیتے ہیں برش ہو رہا ہے مسواک ہو رہا ہے ٹوٹی کھلی ہوئی جتنا پانی ضائع ہو رہا ہے انہیں, قدر نہیں ہے میں نے کی لیکن گرمی کے موسم میں کسی نے روزہ رکھا ہو اور اس کو پیاس کی شدت ہو تو اس کو ایک پیالہ پانی کی بہت قدر ہوتی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پانی کتنا قیمتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ کھانے کی چیز کتنی قدر والی ہے تو اللہ کی نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدردانی روزے سے آتی ہے جس چیز سے انسان منع ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی کارآمد اور روزے کے فوائد میں علماء نے لکھا کہ روزہ دراصل انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے کیوں اس لیے کہ روزے کے ذریعے ویسے تو روزہ آفاقی اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان سب میں روزے کا کانسیپٹ اور عنوان کسی نہ کسی ذریعے سے موجود ہے ہر مذہب میں آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی انداز میں وہ روزہ رکھتے ہیں مگر ان کے انداز مختلف ہیں نصرانیوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں مگر آگ پر بنی ہوئی چیز نہیں کھاتے ہیں. براہمن جو ہیں وہ تقریباً چالیس دن روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح یہود عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیس کے روزے رکھے تیرہ چودہ اور پندرہ جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تین دنوں ہر مہینے کے تین دنوں کے روزے رکھے حضرت داود علیہ السلام نے ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کی ترتیب پوری زندگی چلائی یعنی چھ مہینے ان کا روزہ ہوتا تھا اور چھ مہینے وہ افطار کرتے تھے مگر روزے کا کانسیپٹ ان کے ہاں تمام مذاہب میں موجود ہے مگر کامل طور پر نہیں ہے کوئی آگ پہ بنی ہوئی چیز نہیں کہا رہا کوئی جو ہے روزے کے باقی پروٹوکولز کو پورا نہیں کر رہا اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے کہ اس کے اندر روزے کا مکمل کانسیپٹ اور مکمل طریقہ کار موجود ہے کہ شہری کے وقت سے تمہیں روزہ رکھنا ہے اور مغرب کے وقت تمہیں افطار کرنا ہے اور پھر پورے مہینے کے روزے رکھے گئے قطب علی کم سیام و کما قطب کر لکھو اب تعلیٰ فرماتے ہیں تم پر ہم نے روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں میں بھی ہم نے کیے تھے اب حق تعلیٰ نے دو فائدے بتائے ہیں ایک تو یہ بتایا کہ لاء کن ترتکون تا تاکہ تم میں تقوا آ جائے یہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ تمہارے اندر تکوا آ جائے یعنی تمہارے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے جو چیزیں حلال اور جائز ہیں وہ نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں مگر افطار کے وقت سے قبل روزہ دار اس ان کو دیکھتا بھی نہیں ان کی طرف کوئی التفات نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اس نے صبر کا دامن تھام لیا ہے تو روزہ کے سب سے بڑے فائدے یہ دو ہیں کہ ایک انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے اور دوسرا یہ صبر کرنے والا ہو جاتا ہے اور یہ دونوں صفات اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہے یہ اللہ کے قریب انسان کو لے جاتی ہے اب دیکھیں روزے کا ایک تو یہ بھی اثر کہ جب ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے عام زندگی میں حلال ہیں روزے میں ممنوع ہو جاتی ہیں کھانے پینا ممنوع اور بیوی بی کے پاس جانا ممنوع ہو گیا ہے یہ تین باتوں سے روک دیا گیا اب حلال کردہ چیزوں سے جب اللہ پاک نے روکا اور انسان نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اس کا ایک فائدہ یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے انسان روزے کی حالت میں رک سکتا ہے تو اس کے اندر صبر کا یہ تصور آ جاتا ہے کہ اب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تو میں عام زندگی میں ضرور بچتا رہنا ہوں لہذا روزہ انسان کے لیے استقامت کا ذریعہ بنتا ہے چنانچہ روزے دار جو ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں علما نے لکھا ایک عوام الناس کا روزہ ہے جیسے ہم لوگ ہیں نا ہمارا روزہ یہ ہوتا ہے کھانے پینے اور جمع سے ہم رک جاتے ہیں تین چیزوں سے رک جاتے ہیں کہ کچھ کھانا نہیں کچھ پینا نہیں اور بیوی کے پاس نہیں جانا بس باقی غیبت بھی ماشاءاللہ ہو رہی ہوتی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف قسم کے کھیل ہو رہے ہوتے ہیں ٹی وی کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹائم پاس ہو جائے کچھ لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ریسلنگز دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوڈو اور تاش کھیل کے ٹائم پاس کرتے ہیں مختلف طریقے ہیں تو یہ عوام الناس کا روزہ ہے اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اور دوسری طرف وقت کو ضائع کر رہا ہے تو اس روزے کا اس کو بہر الضواب تو ملے مگر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو خواص کو ان کے روزے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کا منہ کھانے پینے سے رکتا ہے جہاں وہ شہوت پر کنٹرول کرتے ہیں وہاں وہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں پھر ان کی نگاہوں سے بد نگاہی نہیں ہوتی ان کے کان کسی قسم کی قیمت نہیں سنتے ان کی زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ان کے ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ان کے پاؤں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے چنان چاہیے خواص کا روزہ ہے اور ایک ہے اقص الخواص کا روزہ بہت بڑے اللہ والوں کا روزہ تو ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے بھی ہیں اور ان کے اعضابی ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں پلس وہ اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہوتے ہیں ایسے مہ ہو جاتے ہیں اپنے رب کی یاد میں کہ الزین یسکرون اللہ قیامہ و علیہ جنوب ہند ان کا لیٹھے بیٹھے اٹھے اللہ کا ذکر چلتا رہتا تو یہ اقص و کا روزہ ہے تو روزے کے بنیادی فائدے بہت زیادہ ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوائد بتائے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے اور تمہارے اندر صبر کی طاقت پیدا ہو جائے جب تم صبر کرنے والے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہو جاؤ تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کر گا اور جب تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا تو مغفرت یقینی ہو گئی جب اللہ کا قرب کسی کو مل جاتا ہے تو اس کی مغفرت اور آخرت یقینی ہو گئی اور جو راندہ درگاہ ہو جائے تو وہ جتنا بھی عالم اور فاضل ہو اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں وہ مارا گیا شیطان سے بڑا کوئی عارف نہیں تھا اللہ کی صفات کو جانتا تھا مگر راندہ درگاہ ہو گیا تو اس کا اس کی وہ علمیت اس کی وہ معارفت اس کے کام نہ آ سکی اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا لہٰذا ایک مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے تعلق جوڑنے والا دیکھیں آج ہمیں تو ساری نعمتیں میسر ہیں مگر عصرت کا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے مسلمان بڑے کمزور بھی مالی حیثیت بھی کمزور اور دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور اور مال و متا بھی کوئی نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ان کے بچے بیمار ہوئے تو انہوں نے روزے کی نظر مان لی یہ روزے کی نظر ماننا قرآن سے ثابت ہے وہ اس کالت عمرات عمران اعظم بھی ان نہیں لک معافی برتنی محرہ ایک تو اس نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی عمران کی بیوی نے نظر مانی اور پھر عمران کی بیٹی سید مریم جو ہیں وہ نظر مانتی اس کو اللہ پاک نے سمجھایا کہ جب تمہارے پاس قوم آئے تو کہنا امنی نظر تو لرحمٰن میں نے اللہ سے روزے کی نظر مان رکس. تو اس وقت کے روزہ دار جو ہوتے تھے وہ جہاں کھانے پینے سے رکتے تھے وہاں بولنے سے بھی ان کو منع تھا تو وہ اشارے سے پھر بتایا کرتے تھے کہ میں روزہ دار ہوں میں بات نہیں کر سکتا تو خیر سیدہ فاطمہ نے اپنے بچوں کی صحتیابی کے لیے نظر مانی کہ جب میرے بچے حسنین کری مین صحت یاب ہو جائیں تو میں روزہ رکھوں گا حالات بھی مالی اعتبار سے سیدنا علی کے کمزور ہیں اور سیدہ سیدما نے روزہ رکھ لیا حضرت علی نے بھی ساتھ میں روزہ رکھ لی کہ بیوی روزہ رکھ رکھ رہی ہے تو میں بھی رکھ لیتا ہوں بچے بھی صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا اب گھر میں سب کا روزہ ہے شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ آٹا وغیرہ لائے کہ افطار کے لیے کچھ تیار ہو جائے اب عین جب سیدہ فاطمہ نے اپنے حصے کی اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے حصے کی روٹی بنائی اس وقت دروازے پر دستک ہو گئی سائل آ گیا کہ غریب ہوں کھانے کو کچھ نہیں کچھ چاہیے کھانے کے لیے سیدہ فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دی حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دی بچوں نے اپنے حصے کی روٹی دیکھیے یہ ہے یہ ہے متصدقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کہ اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں ہوتی دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے تو ساری روٹیاں ساحل کے پاس چلی گئیں اور ان لوگوں نے پانی سے افطار کر لیا پھر اگلے دن سیر بھی پانی سے پھر شام کو افطار کے لیے کچھ تیار ہوا پھر ساحل آ گیا کوئی اور ساحل آ گیا یتیم ہوں غریب ہوں جو تیار تھا پیش کر دیا تیسرے دن پھر روزہ رکھا تو پھر اسی طرح عن افطار کے وقت میں ساحل آ گیا اور اپنی افطار اس کے حوالے کر کے خود پانی سے روزہ افطار کیا تو دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا کا اور ان کے گھر والوں کا ٹائم تو گزر گیا پانی سے روزہ افطار کر کے ان کی بھوک اور پیاس تو گزر گئی چودہ سو برس ہو چکے ہیں مگر آج بھی قرآن میں ان کو جو حیثیت مل گئی ان کو جو مقام ملا کہ اللہ کے قرآن میں ان کا تذکرہ ہو گیا وہ یوت عموماً تعام اللہ ہی مسکینم و یتیمم و اسیرہ کہ انہوں نے وہ کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کسی غریب کو کسی یتیم کو کسی مسکین کو اپنے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں اور اپنے حصے کا کھانا اس کے لیے پیش کر دیتے ہیں ایسا اعزاز عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ آج چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی ہم یہاں رومی مسجد میں بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا ہر قاری ہر تلاوت کرنے والا جب اس آیت پر سے گزرتا ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا اور اس کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتا چلا جاتا ہے مسکینہ و یقین و اسیرہ تو یہ روزہ اور صدقہ کرنا یہ دونوں کام اللہ رب العزت کے قرب کا باعث بنتے ہیں اور انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور آخرت میں مغفرت کا سبب بنتے ہیں لہذا آج ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے مغفرت کے اسباب بیان کیے ہیں اس کرائٹیریا میں ہم لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اب آپ دیکھیں کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں مسلمان کا جو وطیرہ ہے مسلمان کی جو پہچان ہے آج معذرت کے ساتھ وہ ہمارے اندر باقی نہیں رہی ہم سے چراغ کروا لو حلوے مانڈے کی دیگیں پکوا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے کو ہم تیار نہیں اور یہ مغفرت کی پہلی شرط ہے مسلمان کہتے ہیں تسلیم ہونے والے جو سرنڈر ہو جائے اپنے من کی کوئی مرضی نہیں چلنی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہو ہم نے سر تسلیم کرنا ہے اپنے سر کو سرنڈر کر دینا ہے اللہ کے حضور جھکا دینا ہے کہ اللہ جو تیری مرضی مرضی یہ مولا از ہم اولا اللہ کی مرضی ساری چیزوں پر باری ہوئی چاہیے اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں ہم مسلمان کہلانے چاہیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمت ہی ہمیں کہا کرو مگر کرنا ہم نے وہ ہے جو ہمارے من کی مرضی ہو اللہ کی مرضی نہیں چلنے دینی تو اللہ پاک تو قدرت وانی ذات ہے اس نے تو بڑے بڑے فرعونوں کو دبوچا مرضی اپنی چلائی ہے اللہ نے جس فروہن کے منہ سے نکلا نا میں پکڑا گیا ہوں. جتنی حکومت ہو جتنی اس کی بڑی سلطنت ہو لیکن میں کا لفظ جہاں نکالا آپ اپنے ملک میں غور کریں آپ کے پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ آپ کو بتائی جس حکمران نے کہا میں سکندر مرزا نے کہا میں میں ہوں تو ایوب خان نے اس کی پھینٹی لگائی صدر کہا میں تو میں ہوں گیا بھٹو آئے نے کہا میں تو میں ہوں میری تو بڑی کرسی مضبوط ہے آج کا ہے وہ گئے ضیاء الحق آئے جب اندر میں آئی تو گئے پھر جس جس کے میں آتی گئی وہ چلتا گیا ابھی ایک میں کا شکار ہوا پڑا ہے اسلام آباد میں کبھی ہسپتال تو کبھی گھر کبھی کدھر میں لے کے ڈوبی اس کو تو بڑے بڑے فروغانوں کو اللہ پاک دبوچتے ہیں لہذا اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام اسلام ہے میری کیا حیثیت میری کیا مجال کہ میں کہوں یہ کیوں تو وہ کیوں ایک مصیبت اور آ گئی میڈیا نے ہمیں ایسا منہ پھٹ بنا دیا کہ جو مسلمان کا تر امتیاز تھا نا کہ صد تسلیم خم ہونا چاہیے اب ہر بچہ بچہ آرگیومنٹس کرنے لگا ہے کسی سے کہو آپ نے بتر نہیں پڑے گی کون سے فرض ہے آپ نے داڑھی نہیں رکھی داڑھی کون سی فرض ہے سنت عمل ہے نہیں کیا تو کیا ہوا آرگیومنٹس پر آرگومنٹ سکھائے جا رہے ہیں ہم اور ہم بہتے چلے جا رہے ہیں اور دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ایک اور دعویٰ اللہ کی نافرمانی میں جس نے ساری زندگی گزاری وہ مر جائے ہم پچاس ساٹھ قرآن کریم مکمل کر کے اس کو بخش دیتے ہیں کہ یہ بخشا گیا یہ اللہ کی مرضی پر ہوا کرتا ہے اللہ بخشنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے منکروں کو بخشتے وہ تو مالک ہیں اور نہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے علما پکڑے جائیں کوئی ان کی چھوٹ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں پوچھا ہمیرہ کیوں روتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہمیرہ کہا کرتے تھے یہ بھی سبق دیا ہے کہ گھر میں پیار محبت کے انداز میں رہا کرتا نک نیم نک نیم سے پکارا کرتے میری ہمیرہ کیوں رو رہی ہے سیدہ کہتی ہے کہ حضور قیامت کا خیال دل میں آیا تو رونے لگ گئی کہ پتہ نہیں قیامت میں ہمارا کیا حال ہوگا آپ کو اپنے اہل خانہ یاد ہوں گے کہ نہیں یاد ہوں گے اس بات پر رو رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں تین مرحلے قیامت میں ایسے سنگین ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یوم یفرمر عقی ہے وہ و ابی و, و صاہ بتی ہی لوگ بھاگیں گے اپنے بھائیوں سے اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے اپنے بچوں سے دامن چھوڑا چھڑا کے بھاگ رہے ہوں گے تین مرحلے ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سیدہ پوچھتی ہے کون سے مرحلے فرمایا ایک جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اس وقت سارے انسانوں کی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے کہ پتا نہیں ہمارا نامۂ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے تو اس بات پر لوگوں کے ہوش گم ہوں گے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کوئی اپنوں کو یاد نہیں کر رہا ہوگا یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ لوگ سارے کے سارے حواس باختہ کھڑے ہوں گے اور فرمایا دوسرا مرحلہ وہ ہوگا جب میزان میں اعمال تلیں گے تو اس وقت اس وقت بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا کیونکہ ہر آدمی اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اس ش و پنج کے عالم میں مبتلا ہو کر لوگ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے تو دوسروں کو کیا یاد رکھیں اور تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جب پلسرات پر سے گزریں گے تو اس وقت وہ ہیبت ناک وہ اتنی ہی ہوگی کہ اس وقت انسان کو کوئی ہوش نہیں رہے گا صرف یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس پلسرات کی گھاٹی پر سے میں گزر جاؤں گا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ شخصیتیں کہ جن کے بستر پر قرآن اترا ہے جن کے بستر پر اللہ کا قرآن نازل ہوا جن کو بارہ اللہ رب العزت کا سلام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی عائشہ کو میرا سلام دے دیں یہ کتنا بڑا اعزاز مگر اس شخصیت کا عالم یہ ہے کہ وہ آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا اور ایک ہم ہیں <laughs> فکر ہی کوئی نہیں گھوڑے بیچ کر آخرت کے مسائل کو تالا لگا کر بیٹھ گئے کہ بلجی ہوگا دیکھا جائے گا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ بڑے غفور الرحیم گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو پوچھو کیوں کر رہے ہو کہتا اللہ بڑے غفور الرحیم یہ عجیب منطق کہ تمہیں اللہ کی کا فضل اور اللہ کی مغفرت تو یاد ہے اور اللہ کا قہر اور اللہ کا غزل یاد نہیں ہے کہ وہ جب پکڑنے میں ہے تو بڑے بڑے سرماؤں کو چنٹی کی طرح مسل دیتا ہے لم یخلق لمبی فی البلاد کا جن کو خطاب خود دیا حق تعالی نے کہ ان جیسے لوگ پھر میں نے شہروں میں پیدا نہیں کیے ان کو جب مسلے پہ آیا تو بالکل چونٹی کے معافے ان کو تلپوں کی طرح ہوا میں اڑا کر مار دی ایسی ہوا چلائی کہ دس دس ہاتھ کے قد رکھنے والے کھجور کی تلوں کے جتنے قد آور لوگ منٹوں میں دنیا سے چلے گئے تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو اگر ہم دعوی اسلام اپنے دل میں رکھتے ہیں دعوی ایمان رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا دعوی ہے کیونکہ اس پر اللہ کی مقصرت یقینی فروج ہوں وحافات و ذاکرات تعلیٰ نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بے شک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کینات heps... اختیار کرنے والے مرد اور کینات اختیار کرنے والی عورتیں یعنی متی اور فرما بردار ہونے والے مرد اور متی اور فرما بردار ہونے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر اختیار کرنے والے مرد اور صبر اختیار کرنے والی عورتیں اور, اور خشوع اختیار کرنے والے مرد یعنی اللہ کا خوف اختیار کرنے والے مرد اور اللہ کا خوف اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی ناموس کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں عبد اللہ مغفرت و عجرن عظیمہ ان کے ساتھ اللہ پاک کا مغفرت کا وعدہ ہے تو آئیے دوستو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں کہ جن پر اللہ رب العزت نے مغفرت کا یقینی وعدہ فرمایا ہے ہم آج اپنے ساتھ یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہماری مغفرت بھی یقینی ہو جائے اور اپنے اہل خانہ کی بھی مغفرت کروانی ہے گھر کے اندر بھی یہ صفات ہم نے پیدا کرنی ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی